وداح بزنی وَسِرَاجًا نی فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوسر صلی ان هو اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد د مولا محمد و بارق وسلیم میں سب سے پہلے نوجوان نے توحید و سنت راول پنڈی کے علماء کرام جماعتی احباب خصوصاً نواسہ شیخ القرآن کو دل کی گہرائیوں سے اتنی خوبصورت اور بے مثال کانفرنس کروانے پر خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی ہم سب دعا ہیں کہ اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں زگی اور برکتیں عطا فرمائے جا نشین شیخ القرآن نے جس طرح ان نوجوانوں کی سرپرستی کی اللہ تعالی انہیں اپنے فضل و رحمت سے اس کا ڈھیر سارا اجر عطا فرمائے قرآن پاک جو اللہ کی آخری کتاب ہے میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو بڑی لمبی اور طویل صورتیں ہیں اور پرانے پاک میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو بڑی مخت مختصر اور چھوٹی سی صورتیں قرآن پاک کی ایک سو چودہ صورتوں میں سب سے چھوٹی اور مختصر صورت سورت ال میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اگر آپ نے ابتدا سے لے کے انتہا تک میری بات کو سنا تو اس میں میرے نبی کا تذکرہ بھی ہوگا اور مشن کا ذکر بھی اور آخر میں میں ڈنمارک کے کارٹونوں اور توہین آمیز خاکوں پر اسی صورت کی تفسیر کے ذمن میں گفتگو کروں گا سورت کو سر پڑھنے میں اور دیکھنے میں انتہائی مختصر سی سورت ہے لیکن اس کے مضامین کی گہرائی میں اتریں تو یہ بات نکھر کے سامنے آتی ہے کہ قرآن پاک کی ایک سو چودہ صورتوں میں اللہ نے جتنے مسئلے اور جتنے مضامین بیان کیے ان تمام مضامین کو میرے رب نے سورت کوسر میں بند کر دی ہیں سوال... میں یہ <Authentic> <Sweak> تو نہیں جانتا کہ اردو کا یہ محاورہ بنانے والا سمندر کو پوزے میں بند کرنا اس نے یہ محاورہ کیوں بنایا کس غرض سے اس کو ایجاد کیا لیکن جب میں پورے قرآن کے مضامین کو اور سورت کوسر کی تفسیر کو دیکھتا ہوں تو یہ محاورہ سورت کوسر پر سو فیصد فٹ آتا ہے ستیتر خراب ہو گئے میری میری خراب ہو سی قرآن پاک کی ایک سو تیرہ صورتوں میں مضامین کا ایک سمندر ہے بہرے بے کرا ہے لہریں مار رہا ہے موج زن ہے وہ سمندر مضامین کا جو ایک سو تیرہ صورتوں میں موجزن تھا اللہ نے اس پورے سمندر کو سورت کوسر میں بند کر دیا اللہ ذہن میں رکھیے گا پورے قرآن پاک میں اللہ نے صرف تین مضمون بیان کیے ہیں چوتھی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے سارے قرآن پاک میں کتنے مضمون ہیں صرف تین مضمون ہیں قرآن پاک میں ایک مضمون جسے قرآن کے ورکوں میں بیان کیا اور قرآن کے صفحات میں اس کو ذکر کیا وہ مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم میرے نبی کی عظمتیں کیا ہیں میرے نبی کی رفتیں کیا ہیں میرے نبی کی عزتیں کیا ہیں میرے نبی, کی نبی کا شان کیا ہے میرے نبی کا جاہو جلال کیا ہے میرے نبی کا احترام کیا ہے میرے نبی کا ادب کیا ہے یہ قرآن پاک میں ایک مستقل مضمون بیان کیا گیا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا مضمون جو قرآن میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اتنی عظمتوں والا پیغمبر اتنی شان والا پیغمبر اتنے مرتبے والا پیغمبر اس نے دنیا کو پیغام کیا دیا تھا اس مضمون کا عنوان ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا مضمون قرآن میں بیان ہوا انجام محمد الرسول اللہ کہ یہ تیرہ سال مکہ مکرمہ میں جو جھگڑا چلتا رہا لڑائی ہوتی رہی پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے پھر بدل لڑی, لڑی گئی او کی جنگ ہوئی خند کے کھودی گئی ہدے بیا کی سلو ہوئی خیبر میں آمنا سامنا ہوا تبوک کا سفر ہوا خیبر کے قلوں پہ حملے ہوئے ہنین کی وادیوں میں گھوڑے دوڑائے گئے گیتا کون ہارا کون کامیاب کون ہوا ناکام کون ہوا کامیابیوں نے کس کے قدم چومے ناکامیاں کس کے مقدر بے بنی کس کے لیے کہا گیا تبت یدا ابی لاہبی وہ تب اور وہ کون تھا کہ جب چلتا زمین پہ تھا تو اس کی یوتوں کی آہتیں جنت میں سنی جاتی تھی جیتا کون ناکام کون ہوا کامیاب کون ہوا شکست کس کا مقدر بنی اس ساری لڑائی کا انجام کیا نکلا اس ساری لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا یہ تیسرا مضمون ہے جو قرآن میں بیان ہوتا ہے انجام محمد الرسول اللہ ذرا میرے ساتھ چلیے گا ایک مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ ایک مضمون ہے پیغام محمد الرسول اللہ تیسرا مضمون ہے انجام محمد الرسول اللہ بندیالوی کو یہ کہنے دیجئے جسے آپ بہابی کہتے ہیں جسے آپ گستاخ کہتے ہیں جسے آپ بے ادب کہتے ہیں وہ بندیالوی کہتا ہے قرآن کی ایک سو چودہ صورتوں میں سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں سارے قرآن, سارے, قرآن سارے قرآن میں سارے قرآن میں سارے قرآن میں میرے نبی کے تذکرے کے سوا چوتھی چیز ہی کوئی نہیں کسی جگہ پہ تذکرہ ہوتا ہے مقام محمد الرسول اللہ کا کسی جگہ پہ ذکر ہوتا ہے پیغام محمد الرسول اللہ کا اور کسی جگہ پہ ذکر ہوتا ہے انجامے محمد الرسول اللہ کا یہ تین مضمون جو اللہ نے ایک سو چودہ سورتوں میں پھیلائے ہیں ان تین مضمونوں کو سورت کوسر کی تین آیتوں میں بند کر دیا ہے ان نہ آ تو نہ کل کوسر مقام محمد الرسول اللہ فصلے لے ربے کا بنہر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں یہاں اگر پہنچ پایا تو میں اس کی وضاحت کروں گا کہ نماز اپنے رب کی پڑھیے گا اس کا مطلب کیا ہے قربانی اپنے رب کی کیجئے اس کا مطلب کیا ہے مقام محمد الرسول اللہ کو بیان کیا ان نہ آ تو نہ کل میں اور پیغام محمد الرسول اللہ کو بیان کیا فصل ربی کا بن ہر میں اور انجام محمد الرسول اللہ کو بیان کیا ان نشانیہ کا حول اب تر میں اس میں انجام کا ذکر کیا تو کل کتنے مضمون ہوئے قرآن پاک میں تین مضمون قرآن پاک میں بیان ہوئے میں مختصر کا تذکرہ کروں گا کا مقام کیا ہے میرے نبی کا احترام کیا ہے میرے نبی کا ادب کیا ہے میرے نبی کی شان کیا ہے مقام یہ ہے شان یہ ہے مرتبہ یہ ہے کہ میں جب کسی نبی کو بلایا کرتا تھا میں جب کسی نبی سے گفتگو کیا کرتا تھا جب میں کسی نبی سے بات کرنا چاہتا تھا تو میں اس نبی کا نام لیا کرتا تھا یا آدم اسکون التوز کل جنا یا نو ہو انہ لئی سمین اہلک یا ابراہیم قد کد صدک تر رو یا بماتل کا بے یمین کا یا موسا یا زکری انا نبشرو کا بے غلام نسم ہو یا خزل کتابہ بے قوا و عید کال اللہ یا ای سبنا مریم میں نے جب کسی نبی سے گفتگو کی بات کی خطاب کیا کلام کیا اس نبی کا نام لیا یا آدم ہو یا نور ہو یا ابراہیم ہو یا موسیٰ یا زکری یا یحیا یا عیسیٰ اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی اور میں اپنے نبی کا احترام دیکھو اپنے نبی کا ادب دیکھو جب باری آئی آمنہ کے لال کی میں نے پورے قرآن میں تمہارے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا یا محمد کہہ کے یا محمد کہہ کے نہیں <تصفح> بلائے بلکہ جس طرح محب اپنے محبوب کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے میں نے بھی تمہارے نبی کے اداؤں کے تذکرے کیے یہ چادر تان کے سونے لگا تو میں نے کہا یا ائیو حل یہ کمبل اوہر کے سونے لگا میں نے کہا یا ائیو حل کہیں میں نے کہا یا آئیو حل نبیوں یا یوہر رسولو یا سین تا کیسے پنڈی والوں کو سمجھاؤں ماں کو پیار آ جائے بیٹے پر بیٹے کا نام ہو اسلم آزم عبداللہ تو پھر نام لے کے نہیں بلایا کرتی کہتی ہے میرا چند میرا دلارا میرا پیارا میرا دلہا کوئی بھی دسو تمہیں مائیں نہیں کہتی دسو جو کوئی تنوع آخدیاں نے میرا لال شرا تھ میرا تھڑ میرا لال میرا پیارا میرا چند میرا تارا میرا دلارا اللہ کو بھی پیار آیا اللہ نے کہا میرا مزمر میرا مدسر میرا نبی میرا رسول یاسین تاہا نام لے کے بلایا, نہیں بلایا پنڈی کے لوگوں جو چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے بیٹا اپنے باپ کو اور اگر بلائے تو ان بے ادبی آئی تو بڑے مکھنار فتوے لاڑ لگے ہوئے ہیں پیارے پیارے بے ادبی اگر بیٹا اپنے باپ کو نام لے کے بلائے بدتمیزی بدتمیزیں جاہل جاہلیں باپ کو نام لے کے بلاتا ہے شاگرد اپنے استاد کو نام لے کے بلائے بدتمیزی مرید اپنے مرشد کو نام لے کے بلائے بدتمیزی ہیں جاہل جاہلیں چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو بلا لیتے ہیں باپ اپنے بیٹوں کو کس طرح بلاتا ہے استاد شاگردوں کو کس طرح بلاتا ہے مرشد مریدوں کو کس طرح بلاتا ہے چچا بھتیجوں کو کیسے بلاتا ہے ماموں بھانجے کو کیسے بلاتا ہے نام لے کے پنڈی کے لوگوں میری بات کو ذرا غور سے سننا چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لے کوئی بھی ادبی نہیں کوئی گستاخی نہیں بڑے چھوٹوں کو نام لے کے بلاتے رہتے ہیں میرا نبی بڑا صحیح میرا نبی بہت بڑا میرا نبی بہت اونچا میرا نبی بہت آلہ میرا نبی چودہ طبقوں کا سردار میرا نبی پہلوں اور پچھلوں کا امام میرا نبی کائنات کا سرطاد میرے نبی کو رب نے میں والی رات میں اسی وجود کے ساتھ اٹھایا اور سدرت المتہ سے اوپر اللہ لے گیا اور اس جگہ تک پہنچایا کہ چودہ طبق اور ساری کائنات اس رات میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئی ساری کائنات نیچے آ گئی ساتوں آسمان नीए. زور سے بولو नीए. مغرب تو لے کے ہوں تک تھوڑا کچوبر کٹیا ہوں میری واری آئی تو چپ کر گئے ساتوں آسمان نیچے سدرت المتہا نیچے جنت الماوا نیچے بیت المامور نیچے ملائکہ نیچے جبریل امین نیچے می کائی نیچے نبیوں کی روحیں نیچے چاند نیچے سورج نیچے ستارے نیچے زمین نیچے سربلک پہاڑ نیچے سمندر نیچے ہیرے جواہرات نیچے انسان جنات ملائکہ ارشی فرشی ازلی ابدی ساری کائنات نیچے اور آمنا کا لال سب سے اوپر ہے عقیدہ کے کوئی کوئنا ہے عقیدہ کے کوئی کوئنا میرے نبی سے اوپر کوئی تھا تو صرف کون تھا بادت خدا بادت خدا بزرگ تو ہی کس مختر کہنا میں یہ چاہتا ہوں میرا نبی آلہ ہے میرا نبی اولا ہے میرا نبی افضل ہے میرا نبی اکمل ہے میرا نبی اجمل ہے میرا نبی احسن ہے میرا نبی اشرف ہے میرا نبی اونچا ہے لیکن اللہ سے تو زور سے بولو زور سے بولو اللہ سے تو یہ بھی نہیں لگے ہوئے اللہ سے تو نیچے ہیں اور بڑے جو ہوتے ہیں بڑے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیا کرتے ہیں اگر اللہ نام لے کے بلا لیتا بلا سکتا تھا بڑا جو ہوا اللہ اکبر جو ہوا لیکن اللہ نے کہا اور میرے نبی کے امتی اپنے نبی کا احترام دیکھو اپنے نبی کا مقام دیکھو اپنے نبی کا ادب دیکھو کہ باوجود اللہ اکبر ہونے کے میں نے پورے قرآن میں پھر بھی تمہارے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا یہ کہتے یا محمد کہنا ہے سردیاں رہنا اسی یا محمد کہنا ہے تے وہاںیاں سڑ دیا بچو تیرے سڑند یگے بڑی عمر پہ ہے بڑی عمر ہے تیرے جلنے کی آگے یہ کہتے ہیں یا محمد کہنا ہے اور قرآن نے کسی جگہ پہ یا محمد نہیں کہا علماء کرام سٹیج پر بھی ہیں مجمع میں مجھے علماء نظر آ رہے ہیں طلبا نظر آ رہے ہیں بندیالوی اس موتبر سٹیج پہ چیلنج کرتا ہے کوئی ایک صحابی پیش کر بہت نیا نیا نہ آیا ہو جسے ابھی ادب کا پتہ نہیں احترام کا پتہ نہیں ابھی ابھی کلمہ پڑھا ہے اس کی میں بات نہیں کرتا وہ صحابی جو محفل میں رہتا ہے مجلس میں رہتا ہے کلمہ پڑھ چکا ہے نبوت کے احترام ادب اور قوانین کو جانتا ہے کسی ایک صحابی نے میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا نہیں بلایا حضرت ابو بکر نے کبھی بلایا محمد حضرت عمر نے کبھی بلایا محمد حضرت عثمان نے کبھی کہا یا محمد حضرت علی نے کبھی کہا یا محمد حضرت طلا زبیر, زبیر نے کہا یا محمد کسی صحابی نے یا محمد کہہ کے نہیں بلایا اگلی بات سونلوی کی اگلی بات بڑی تکلیف دہ بات ہے حدیث کی کتابیں اٹھائیے جب بھی میرے نبی کو یا محمد کہہ کے بلایا یا کسی یہودی نے بلایا یا کسی عیسائی نے بلایا اٹھا حدیث کی کتابیں اس نے کیوں یا محمد کہہ کے بلایا اس لیے کہ وہ میرے نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار typing. نہیں تھا میرے نبی کو رسول ماننے کے لیے تیار typing. نہیں, نہیں دا دا دا تھا دا. وہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہنا نہیں چاہتا تھا وہ گستاخ تھا بے ادب تھا وہ بلاتا تھا تو کس لفظوں سے بلاتا تھا اس نے کہا یا محمد اٹھا لے حدیث کی کتابیں کسی صحابی نے میرے نبی کو یا محمد کہہ کے کتاب نہیں <outdated> کیا یہ ایک مستقل مضمون ہے قرآن پاک نے جس کا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ میرے نبی کے مقام کو بیان کیا میرے نبی کے احترام کو بیان کیا میرے نبی کی شان کو بیان کیا فرمایا ہر نبی ایک قوم کے لیے ایک بستی کے لیے ایک کریا کے لیے ایک برادری کے لیے ہم نے بھیجا تھا قد ارسلنا نوہن علاقہ ہی بائ آدن أخاهم، حُودًا ہائی مدینہ أَخَاهُمْ شعیبہ بائلا سمود أَخَاهُمْ سالحہ قوم آت کی طرف حضرت حود کو بھیجا مدین کی بستی کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا سمود کی قوم کی طرف حضرت سالح کو بھیجا اور اپنی قوم کی طرف حضرت نوح کو بھیجا ہر نبی کی باری آئی تو کہا ایک قوم کے لیے ایک بستی کے لیے ایک برادری کے لیے ایک شہر کے لیے اور قرآن نے جب میرے نبی کا تذکرہ کیا تو ف... نے جب میرے نبی کا تذکرہ کیا تو, ف... تو فرمایا اس کی نبوت کسی بستی کے لیے عرب کے لیے مکے کے لیے مدینے کے لیے برادری کے لیے نہیں ہے مولا میری نبوت کس کے لیے ہے فرمایا بمار سلنا کا اللہ کا فتل انا سے بمار سلنا کا اللہ کا فت النا سے بشیر ہوں گا اپنے استاد کے سٹیج پہ کھڑا ہوں بھائی جب میں پڑا کرتا تھا تو کبھی کبھی تخت پوش اسی جگہ پہ رکھا جایا کرتا تھا اور یوں سارا سین طالب علموں سے بھرا ہوا ہوتا تو شیخ یاد آئے ذرا میرے ساتھ چلیے گا بمار سلنا کا اللہ کا فتل لناس یہ لناس ذرا کہہ دو زور سے کہو, دور سے کہو. میرے نبی کی نبوت لناس میرے نبی کی نبوت لناس شیخ القرآن نے کہا جو کتاب میرے نبی کو ملی جنا. اس کے بارے میں کہا شہر و رمضان اللہ زی ام زلا فی ہل قرآن خد الناس وہ بھی کیا ہے لنس اور جو کعبہ ملا اس کے بارے میں کہا انا اول بائی تن وزیا اور جو امت ملی فرمایا کم تم خی گا امت انخرجت شیخ تجھے کہاں سے لاؤں تیرا انداز کہاں سے لاؤں شیخ نے کہا قرآن بھی لنس امت بھی لناس کعبہ لناس نبی بھی لناس اگر کعبے کے بعد دوسرا کعبہ کوئی نہیں قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں تو میرے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں جب ختم نبوت کو بیان کرتے تو شیخ ان آیتوں کا سہارا لیا کرتے تھے اور میرے شیخ جب تقریر کرتے تھے نا تو شروع تو تو سے ہی کرتے تھے لیکن دائیں بائیں چونڈیاں لگاتے چلے جاتے تھے مرزیوں کو صحابہ کے دشمنوں کو وقت کے حکمرانوں کو وقت کے حکمرانوں کو سرگودا میں گیا تو کسی بندے نے پرچی بھیجی پی ایف میں جو کوئی بڑا افسر آیا ہے وہ مرزئی ہے اذان نہیں دینے دیتا شیخ القرآن نے فرمایا تھے اذان نہیں دینا تو ذرب جذرب و ذرمن ہاں حنیف رامے کی بات آئی سرگودے میں تقریر کر رہے تھے حنیف رامے وزیر آلہ تھا شیخ القرآن نے فرمایا رما یرمی خدا دی قسمیں باطل حکمرانوں سے ٹکر لی شیخ القرآن نے مرزاوں سے بٹو نے کہا مولوی غلام اللہ صاحب تو مدرسے کا نام تعلیم القرآن ہے تے ہر جلوس اتو ہے مدرسہ مرزاوں کے خلاف جلوس وہاں سے شیوں کے خلاف وہاں سے یہ کیا تماشا ہے شیخ القرآن نے فرمایا مدرسے کا نام ہے تعلیم القرآن یعنی قرآن کی تعلیم تے قرآن چ لکھ پیا میرا نبی آخری نبی قربانیاں دیے جیلے کاٹی استرے کھائے مارے برداشت کیے آج شیخ کو گالیاں نکالتا پھرتا ہے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ کوٹ کرلے نو ضرورت ہوئی شتیرانہ جب پیلا میںڈک بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے زکام ہو رہا ہے خسرے سمجھ لیا انہوں دے گھر اولاد ہوئے گی کس کا ذکر کر رہے ہو میاں ذرا اپنی ماضی کو تو دیکھو امیر شریعت سید اتا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا چوڑیوں کی بھی تاریخ ہے جی واہ امیر شریعت امیر شریعت نے فرمایا چوڑیاں دی تاریخ ہے پر قبر پرستو تو تاریخی کوئی تاریخ نہیں چوڑیاں تاریخ تیرے پاس کیا ہے پیٹ پلیٹ سٹیج چوتھی شہائی تو کٹ کے لے پاس کیا ہے تو اسے کیا خطرہ ہے کسی کو تاریخ ہمارے پاس ہے درشا چمکدار ت الاسلام مولانا محمد قاسم نہ نوتوی ادھر آ تجھے بتائیں ہیرے کسے کہتے ہیں عالم کسے کہتے ہیں ادھر آ تجھے بتائیں علم کس کا نام ہے امام الہ ہند مولانا رشید احمد گنگوہی آ تجھے بتائیں علم کس کا نام ہے محدث سے کبیر مولانا محمد انور شاہ کشمیری فکر کس کو کہتے ہیں مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفات اللہ آج تجھے بتائیں عربی ادب کس کا نام ہے شیخ العدم مولانا اعزاز علی آج تجھے بتائیں فن تصنیف کس چیز کا نام ہے مولانا حفظ الرحمان سوہار بھی آج تجھے بتائیں خطابت کس کا نام ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری <تصفح> تیرے پاس کیا ہے کچھ <تصفح> بھی نہیں ہے <تصفح> تیرے پاس کیا ہے جھنڈیاں دیگے جلوس چھوٹی یارویں وڈی یارویں درمیانی یارویں <تصفح> کیا ہے تیجا ساتاں دسواں چالیسواں بیسواں برسی مرے پاس کیا تو تو تجسٹر گلے بغل میں دبا کے پھرتا ہے آج کس کے گھر نکاح ہونا <تصفح> <تصفح> جی کنات لگی میت ہو جائے برات کس ٹائم آئے گی جی انہیں کیا میت ہو گئی ان برات کی پیمنی جی؟ تیری کیا بات ہے سائیکلوں پہ لوگ پھرتے ہیں برتن کلی کرا لو جی منجی پیڑھی ٹکوا لو جی تو پھرتا ہے ختم پڑھا لو جی تیرے پاس کیا تاخل قرآن کو گالیاں نکالتا ہے واہ تاخل قرآن کو گالیاں نکالتے ہیں تو حضرت گنگوئی کا نام گندگوئی کر کے لیتا ہے اور تاخ القران को شاخل کفران کہتے ہیں ممبر پہ سٹیک پہ تو گالیاں نکالتے ہیں بندیالوی جہاں شیخ القرآن پیشاب کرتا تھا نا وہاں تجھ جیسے مولوی جنم لیتے تھے میں نے کہا نہ تم صدمے ہم ہی دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے رات سربستا نہ یوں رسوائیاں ہو البادی ازلم ظالم کون ہوتا ہے ابتدا کرنے والا ہمارے وہ شیخ ہیں ہمارے وہ روحانی باپ ہیں تم نے ممبر پہ ان کو شیخ القران کو شیخ کفران اور گنگوئی کو گندگوئی یہ زبان ہے ارض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک مضمون جو قرآن پاک میں بیان ہوا وہ ہے مقام محمد الرسول اللہ یار تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یار میں ادھر پلٹ آتا ہوں اس مضمون کو اللہ نے بیان کیا ان نہ آ کوئی نہ کل میں اس مضمون کو اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کوسر سے مراد کیا ہے کوسر کہتے خیر کثیر کو مجھے تھوڑا سا پس منظر میں جانا پڑے گا پھر مسئلہ سمجھ آ جائے گا نبی پاک کے مکے میں دو بیٹے تھے قاسم عبداللہ اللہ تیسرے بیٹے مدینے میں پیدا ہوئے جس کا نام آپ نے دادا کے نام پہ ابراہیم رکھا وہ ماریا قبطیہ کے بتن سے تھے اور یہ دو بیٹے حضرت خدی جت کے بطن سے تھے قاسم عبداللہ اللہ جب دونوں بیٹوں کا انتقال ہوا نا تو ایک آسب نے مائل نامی آدمی مکے میں تھا اس نے مکے میں پروپیگنڈا کیا ان محمدن ان کد محمد کی نسل کٹ گئی اس کے بیٹے فوت ہو گئے نام زندہ رہتا ہے بندے کا بیٹوں سے جب بیٹے ہی کوئی نہیں اس کی زندگی تک ہے اس کی وفات کے بعد اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ان محمد قد کد ابترا ابتر کہتے ہیں نسل کٹا بے نام و نشان جس کا نشان مٹ جائے یہ پروپیگنڈا ہوا نبی پاک پریشان ہوئے اللہ نے تسلی اتاری ان نہ آ تو نہ کل کوسر ہم نے آپ کو کوسر دیا خیر کثیر مفسرین نے کیا لکھا خیر کثیر سے مراد رفع ذکر کہ آپ کے ذکر اور تذکرے کو میں نے بلند کر دیا کوسر سے کیا مراد ہے رفے ذکر اپنے بھی کریں گے پرائے بھی کریں گے دوست بھی تذکرے کریں گے دشمن بھی بولو بولو اللہ نے بھی کیے فرشتوں نے بھی کیے اگر پچھلے سال کی تقریر آپ کے ذہن میں ہو تو میں کہہ کے گیا تھا کہ جب میرا نبی اس دنیا میں نہیں آیا تھا تو میرے نبی کے تذکرے ہوتے تھے کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں بھی حضرت عیسیٰ کی خوشخبریوں میں تذکرے ہو رہے انبیاء نے کیے ملائکہ نے کیے اولیاء نے کیے صحابہ نے کیے اپنوں نے کیے پرایوں نے کیے ماننے والوں نے کیے انکار کرنے والوں نے کیے تو, تو سب سے مراد کیا ہے رفوزک آپ کا نشان کیسے مٹے گا میرے پیغمبر میں نے تو تیرے تذکرے کو بلند کر دیا ہے ہندو شاعر ہے ہندو غالب دلو رام کوسری ہے یہ ہری اختر ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے اس نے میرے نبی کی تعریف میں کچھ شعر کہے مزیا خدا کی قسم کبھی کبھی دشمن بات کرے نا تو دشمن کے منہ سے جو جملے نکلتے ہیں نا وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں ہمارے عربی میں ایک مقول ہے الفضل ما ماں شاہد ات آداؤ اس کا نام ہے کہ دشمن گواہی دے میں نے تو تعریف کرنی کرنی ہے میں نے ان کا کلمہ جو پڑھا ہے نے تعریف کرنی کرنی ہے وہ ان کے یار جو ہوئے مزہ تو تب ہے دشمن گواہی دے اور سمجھ آئیے کہ کوئی نا اربی والے مقولی سمجھ نہیں آئی تو میرے کو بڑا مواد ہے میں اردو دس دوں پنجابی دس دے دوں لوگ کہتے ہیں حسن اس دا نام ہے سوکڑ بھی تعریف کرے ہوں سمجھ آئی ہے کون یا تو حسن علی گل آؤ تو سمجھ آدی حسن اس کا نام ہے سوکل بھی کیا کرے دشمن کی زبان سے جملہ نکلے مزہ ہی آ جا کیا میں پاکستان سے پہلے جب اکٹھے تھے سارے ہندو،, ہندو مسلمان سارے ہندوستان تھا تو کسی شاعر نے ایک مشرا لکھ کے اخبار میں دے دیا اس کا پہلا مشرا مکمل کرو مشرا کیا تھا اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں اس لیے اس کی وجہ بیان کرو کیوں نہیں کھچوائی اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں بڑے بڑے شاعروں نے تبادمائی کی کسی نے کہا ایک سے جب دو ہوئے تو لطف یکتائی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں ایک ہندو شاعر میں جواب دیا خدا دی قسم پنڈی والے مزہ ہی گیا ہندو شاعر کہتا ہے بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی تو کبھی کبھی دشمن بات کریں تو کتنی خوبصورت بات کر جاتا ہے علامہ اقبال نے اسی نیچ پہ شیر کہے جس پہ اس ہندو نے شیر کہے علامہ اقبال کہتا ہے جہاں روشن استز جمال محمد دلم زندہ شد از خیال محمد خوشا مسجدوں مدرسہ خان کا ہے کہ دروہ بد کیلو و کال محمد کہتا ہے یہ مسجد مبارک ہے یہ مدرسہ مبارک ہے یہ بزرگوں کی خان کا مبارک ہے اس لیے مبارک ہے اس میں آمنا کے لال کی باتیں جو ہوتی ہیں مسجد مبارک ہو گئی مدرسہ مبارک ہو گیا خان کا مبارک ہو گئی علامہ اقبال نے کہا جہاں روشنست جمال محمد دلم زندہ شد از خیال محمد خوشا مسجدوں مدرسہ خان کا ہے کہ دروہ بد کیلو کالے محمد اور ہندو شاعر نے کہا بچمے ضیاء از جمال محمد جو یہاں فارسی پڑے ہوئے میرے بھائی بیٹھے ہیں طالب علم اور علماء وہ بڑا مزہ حاصل کریں گے ترجمہ کروں گا تو وہ مزہ نہیں رہے گا کہتا ہے بچشمے ضیا از جمال محمد بکل بم از خیال محمد میری آنکھوں کو جو نور ملا میری آنکھوں کو جو روشنی ملی یہ محمد کے حسن کی وجہ سے ملی بچمے ضیا جمال محمد از خیال محمد لوگوں میرے دل کو جو غنا حاصل ہوا دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوئی گنا کسے کہتے ہیں پی بولو او ہو سٹیج والے بول دینے تھی گئی بے رگبت ہو <laughs> دنیا دار بولو نا ذرا غنا کسے کہتے ہیں بیرگبت. میں بتاتا ہوں آپ کو گنا کسے کہتے ہیں ایک لاکھ ہو جائے تو دو لاکھ ایک کروڑ ہو جائے تو دو کروڑ ہو جائے دو کروڑ ہو جائے تو چار کروڑ ہو جائے اسی کو کہتے ہیں گنا اس کا نام ہے گنا کہتے ہیں کنار کو دنیا سے بے رغبتی ہندو شاعر کہتا ہے میرے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوئی مسلمانوں تمہارے نبی کی سیرت پر کے اللہ کہتے ہیں میرا سونا یہ تو تیرے واسطے اود پہاڑ سونے دا بنا دے اور جواب میں تمہارا نبی کہتا ہے مولا تو اود پہاڑ سونے کے بنانے کی بات کرتا ہے مجھ سے پوچھنا ایک وقت کی روٹی دیا کر دوسرے وقت کی نہ دیا کر تو اسے مانگتے ہوئے مزہ آئے میں تمہارے نبی کی سیرت پڑھتا ہوں نا تو میرے دل میں دنیا سے بے رگبتی پیدا ہوتی ہے آگے وہ شار کہتے ہیں مثال محمد چے جوئی چجوئی چجوئی oh پنڈی والا سمجھ لیتا اسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کے اسٹ ہاؤس بیلے فارسی تو سمجھ دا سیر ہے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> مثال محمد چے جوئی چجوئی جوئی مثال محمد چجوئی چجوئی نیابی نا یابی مثال محمد کہتا ہے دنیا کا چپا چپا چھان مار ایک ایک جگہ پہ چلا جائیں پوری دنیا پھر کے دیکھ لے ہر چیز مل جائے گی محمد جیسا کوئی نہیں ملے کوسل سے مراد رفوزک تیرا تذکرہ بلند کر دوں گا دنیا میں بھی میدانِ ماشر میں بھی جنت میں بھی کوسر سے مراد روحانی اولاد اب توجہ چاہوں گا تھوڑی سی کوسر سے مراد کیا ہوا جو تیرا بیٹا قاسم لے لیا کیا ہوا جو آپ کا بیٹا عبداللہ لے لیا میرا سونا نسبی حسبی بیٹے لے لیے اور بلال جیسا بیٹا دے دیا اللہ تلا دیا زبیر دیا عبد الرحمان ابن نے دیا ساد ابن ابی ابھی دیا سب اپنے دل پر ذرا ہاتھ رکھ کے مجھے ایک بات بتانا ہم سب نبی پاک کے روحانی بیٹے ہیں نبی پاک کی مائیں ہماری کیا لگتی ہیں نبی پاک کی بیویاں ہماری کیا لگتی ہیں مائیں تو پھر نبی پاک ہمارے روحانی باپ لگے دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے جن کے چہرے پہ داری ہے داری نہیں ہے نماز پڑھتی ہے نہیں پڑتی ہے جتنے بھی گناہگار ہیں دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے آپ کے سامنے آپ کے باپ کو کوئی گالی نکالے ہو سکتا ہے برداشت ہو جائے ماں کو کوئی گالی نکالے ہو سکتا ہے بندہ حوصلہ کر لے لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ آپ کے نبی کو گالی نکالے میرا سونا پیغمبر ہم تجھے ایسے بیٹے دیں گے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے اتنی قربانی نہیں دے گا جتنے تیرے بیٹے تیرے لیے قربانی دیں کوثر سے مراد کیا ہے مالaka. روحانی اولاد حضرت <kullan nice Dynamik> ساد مسلمان ہوئے اٹھارہ سال کے تھے ماں کو پتہ چلا بھائی سات مسلمان ہو تو ماں سے پیار بھی بڑا تھا ماں کے پاؤں میں کانٹا چپتا تو سات برداشت نہ کرتا ماں نے منت مانی سر میں تیل نہیں ڈالوں گی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک سات واپس اپنے دین پہ نہیں آتا ماں نو بڑا مانسی بڑا مانسی میرا ساتھ بیٹا جب سنے گا کہ ماں بال کھولے بیٹھی ہے دھوپ میں بیٹھی ہے بھوکی ہے بھاگتا ہوا آئے گا منتیں کرے گا اس دین کو چھوڑ دے گا بیٹھی ہے کسی نے ساتھ کو جا کے بتایا ساتھ تیری پیاری ماں دھوپ میں بیٹھی ہے بال کھولے ہوئے کھانا نہیں کھاتی ہے کہتی ہے چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی ساتھ آئے ماں جی کیا بات ہے اچھے میں سنے تو سابی ہو گیا سابی کا آج کے دور میں فٹ ترجمہ میں سنے تو وہابی بھی ہو گئی میں سنیا اس زمانے میں جب در در سے پیشانیاں ہٹا کے ایک کے در پہ جھکتی تو لوگ کہتے تھے سابی ہو گیا اور آج کوئی مواحد ہو جائے اور ایک کے در کا بن جائے تو لوگ کہتے ہیں وہابی ہو گئے اور عام لوگ تو سمجھتے ہیں تاجر اور جٹ بھئی وہابی جب ہم نے کسی کو کہہ دیا تو اتنی بڑی گالی نکالی ہے ہم نے پتا گتا وہ وہابی ہو میرے والے صاحب سنایا کرتے تھے کہ ایک پنڈ میں ایک سکھ دکاندار تھا گندا سنگھ تو گاؤں کے مولوی صاحب کو مفت سودا دیتا تھا بھئی چلو مولوی ہے کیا پیسے لینے ایک دن جو گندا سنگھ کو خیال آیا یہ مسلمانوں کا رہ بر ہے میرا کیا لگتا ہے مولی صاحب کا بیٹا گیا سودا لے سکا نہ سائیں پیسے لے تو سودا لے کے جا ویلیاں کھان دے لے ہو بیٹا آیا مولی صاحب کو بتایا ابو آج سکھ بڑا بھوترے ہوا وہ کہتے بھاگو جہاں سے پیسے لاؤ تب سودا ملے گا مول صاحب نے کہا جمعہ آ لین دے گندے سنگھ بھی گل کر لیں جمعہ ہو مولی صاحب نے کہا لا لو گندے سنگھ سنگ کی دکان سے کوئی بندہ سودا نہ لے بائی کاٹ کرو سنگھ بھی ہو گیا گنڈا سنگھ لوگوں نے یہ نہیں سوچا بھی گندا سنگھ کے لگے تے وابی کی لگے وابی ہو گیا گنڈا سنگھ سارا دن مکھیاں مار وہ سمجھتے ہیں وہاں بھی کوئی بڑی شاید میں نے پتہ نہیں کس کتاب میں پڑھا تھا حضرت تھانوی کی کسی کتاب میں پڑھا یاد نہیں ہے کہ دو عورتیں ہندوستان میں لڑ رہی تھیں تو عورتیں جب لڑتی ہیں تو بڑی پاپولر قسم کی گالیاں نکالتی ہیں زبردست گالیاں نکالتی ہیں عورتیں جو تھی ایک عورت دوسری کہتی ہے تن میں سور پکا کے کھماما خنزیر کے کھماما تن میں اب دوسری عورت سوچتی ہے جہی شہر نجس تو نجس سی وہ تے میں لے اس لے چڑیے ہر میں اس آخا وہ سگو آخر میں تین وہابی پکا کے کھوا میں وہابی پکا کے کھوا گنڈا سنگھ مکھیاں مارتا ہے گنڈے نے کہا بھی کی گل ہے لوگ نہیں آ رہے کیا بات ہے انہوں نے کیا مولوی صاحب فتوا لایا وہابی دائکاٹ ہو گئے ہیں گنڈے سنگھ نے جناب کچھ دالے کچھ گھی کچھ چینی کچھ سوجی شریف ہو. اے ذرا مولوی کی غذائیں ادب نال نہ لیا کرو سوجی شریف ہو. اس کی گتھری باندھی جا کے مولوی صاحب کی منت کی سودا بھی دیا اور کہا مولوی جی محابی والا بلے میرے پیچھو نہ چھو مولوی صاحب نے کہا اگلے کہ جمعے کا انتظار کرنا پڑے گا جو میں آیا مول صاحب نے کہا جاؤ بھائی گندا سنگھ سے سودا لیا کرو میرے پاس آیا تھا وہابیت سے توبہ توائب ہو گیا ہے لوگوں کو پتا گتا کون ہوتا وہابی کا مطلب کیا ہے بس وہابی اے الاب کس کا نام ہے رب نا لا تل بعد بنا باد ہدئی تنابل نا مل رحمہ نک البہاب المہاب کس کا نام ہے اس کے ساتھ یہ نسبت کی لگی ابھی سمجھاتا ہوں ابھی سمجھاتا ہوں پاکستان ملک کا نام ہے یہ نسبت کی لگی پاکستانی بولو بولو یاد پاکستان پنجاب صوبے کا نام ہے یہ نسبت کی لگی پنجابی پنجاب والا فیصل آباد شہر کا نام ہے یہ نسبت کی لگی فیصلہ آبادی فیصل آباد والا وہاب اللہ کا نام ہے یہ نسبت کی لگی وہابی ہابی غور سے کہو یار سے کہو میرے اللہ صدقے جاواں دشمن تھا کچھ بھی کہہ سکتا تھا لیکن مولا دشمن کی زبان سے ہمارے لیے نکلوایا اللہ والا اس کی زبان سے کوئی جملہ بھی نکل سکتا تھا اس کی زبان سے اللہ نے ہمارے لیے نکلوایا وہ بھی زور سے بولو میرے ساتھ بولتے رہو کسی میں نظر نہیں آ رہے مر اتنے سے پتا لگے کہ جاگ دیتے ہو تو میری گل سن رہے ہو دشمن کی زبان سے نکلوایا आ, اللہ والا پنجابی چاہتے نا سادی بھاجی لا چھو ہمارے مینے والی کی پنجابی بولی میں میں تو بھاجی کی مطلب بھائی ہم نے پلیٹ میں ڈال کے سالن بھیجا تھا کہ مقابلے چ پلیٹ کوئی شے بھیجو سٹی بھاجی لا چھو میں نے کہا جو فتو تم نے ہم پہ لگایا ہمیں وہ منظور ہے وہاں بھی ہمیں منظور ہے جیڑی گل اصل تیرے متعلق کی تھی ہر تم بھی منظور کرنا کہ تم مشرق بھی ہے کہ پتی بھی ہے تم شرک بھی کرتے ہو اور تم بدعات بھی کرتے ہو ماں کہنے لگی ساد میں نے سنا ہے تو سابی ہو گئے جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑے گا میں چھاؤں پہ نہیں آؤں گی جب تک تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا میں اپنے سر میں کنگی نہیں کروں گی کوئی چیز نہیں کھاؤں گی ماں کو مان تھا کہ ساتھ بیٹا کبھی برداشت نہیں کرے گا اور سعد نے کہا ماں تیرے جسم میں کتنی روئے کہنے لگی ایک سعد نے کہا اگر سو روئے ہوتی اور دھوم میں تڑپ تڑپ کے نکل جاتی میں یہ برداشت کر سکتا تھا محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں میرے پیارے پیغمبر میں تجھے ساتھ جیسے بیٹے دوں گا میرے پیغمبر میں تجھے ساتھ جیسے بیٹے دوں گا جو ماں کے سامنے یہ جملے کہیں گے تو تڑپ تڑپ کے مر جا یہ برداشت ہے محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑنا ماں حیران ہو گئی اور ماں کہتی ہے صاحب میں تیری ماں ہوں ماما ٹھنڈیاں چھاوا پنڈی والے کہو نا شادی شدہ تو سمجھ آکوڈا آخر تھوڑا جہا اور کاروں میں آخ دینے ماما ٹھنڈیاں چھاوا لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ٹھنڈی چھاؤں تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے شادی شدہ لوگو تم بھی کہو ماما ٹھنڈیاں چھاوا ساتھ کی ماں کہتی ہے چھاؤ کہیں نہیں ملے گی پنڈی کے لوگوں میرا جملہ رائے گانا چلا جائے ہے توجہ بچوں غور سے سنو گے ماں کہتی ہے ساتھ ماں کی ٹھنڈی چھاؤ کہیں نہیں ملے گی اور ساتھ کہتے ہیں ماں جی آپ کی ٹھنڈی چھاؤ کب تک میری آنکھیں بند ہو جائیں چھاؤ ختم تیری آنکھیں بند ہو جائیں چھاؤ ختم تیرے مرنے سے میرے مرنے سے چھاؤں ختم ہو جائے گی اور جس کا دامن میں आया کے آیا ہوں اس کی ٹھنڈی چھاؤں تو میدان ماشل میں بھی کام آئے گی اس کی چھاؤں ماں ماں یار نعرہ رسالت کا جواب دیا کرو محمد الرسول نعرہ رسالت کا جواب کیا محمد الرسول اللہ ماں میں میدان معاشر میں آؤں گا نا تو تو مجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی میدان معاشر کی سختی تو کہے گی میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دو مجھے بچا لو جب تو مجھے دھلکار دے گی جس کا دامن میں پکڑ کے آیا ہوں وہ حودے کو پہ کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا ساتھ بیٹا ماں نے دھلکار دیا ہے نا آ ذرا میرے قریب آپ میں تجھے اپنے ہاتھ سے جامع کوثر پلاؤں لم یزما آبادا کہ پھر پچاس ہزار سال کے دن میں تک تجھے کبھی پیاس محسوس بھی نہ ہو کوثر سے مراد روحانی اولاد میں ادھر مختصر کرتا ہوں میں نے پھر آنا ہے مراد کو میں سورت کوثر کا کچھ حصہ وہاں بیان کروں گا انشاءاللہ میں یہاں تھوڑی سی مختصر کر دیتا ہوں کوثر سے مراد قرآن پاک میرے پیغمبر میں نے تجھے قرآن دیا پنڈی والوں ذرا غور کرنا مولا الزام تو مجھ پہ یہ لگایا گیا کہ میرا نام مٹ جائے گا میری اولاد کوئی نہیں میرا نام مٹ جائے گا اور تم جواب میں کہتا ہے ہم نے تجھے قرآن دیا یہ ان کے الزام کا کیسے جواب ہوا اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جواب اس طرح ہوا کہ یہ قرآن ہم نے اتارا اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے جب تک دنیا میں قرآن باقی رہے گا تیرا نام بھی باقی رہے گا کوسل سے مراد قرآن آلہ! उसर آلہ! उसर آلہ! سے مراد قرآن پاک کوسل سے مراد ہاؤز کو جو قیامت کے دن میرے نبی کو ملے گا مولا الزام تو یہ لگایا گیا کہ میرا نام مٹ جائے گا میری اولاد کوئی نہیں میرے بیٹے کوئی نہیں نام بیٹوں سے زندہ رہتا ہے اور تو کہتا ہے میں حودے کو دوں گا فرمایا ہاں ہاں بتانا چاہتا ہوں کہ صرف دنیا میں نہیں میرے پیارے پیغمبر تیرا نام تو میدان معاشر میں بھی زندہ رہے گا یہ <تصفح> پہلا مضمون ہے جس کو پہلی آیت میں بیان کیا اور اس مضمون کا عنوان کیا ہے مقامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ملمون جو قرآن کے ورکوں میں بیان ہوا ہے اس کا عنوان ہے پیغام محمد الرسول اللہ میرے نبی کا پیغام کیا تھا میرے نبی کا اعلان کیا تھا میرے نبی کی تقریر کا عنوان کیا تھا میرے نبی کا بیان کیا تھا میرا نبی منوانا زور سے بولو یار تم تھک گیا تو میں ختم کر دیتا ہوں یار میرا نبی منوانا کیا چاہتا تھا پنڈی کے لوگوں میرے نبی کا پیغام وہی پیغام تھا جو ایک لاکھ سے زائد نبیوں کا پیغام تھا میرے نبی کا پیغام وہی پیغام تھا جو یوسف نے جیل کی تنگوں تاریخ کوٹڑیوں میں بیان کیا جو حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بیان کیا حضرت ابراہیم نے باپ کے سامنے قوم کے سامنے نمرود کے سامنے بیان کیا اور وہ پیغام کیا تھا لائی لاہو دور سے کہو لا الہ جب ہم یہاں دورہ تفسیر پڑھتے تھے نا مجھے حضرت شیخ کے ساتھ تقریریں کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے میں نے ان کے ساتھ مل کے بھی تقریریں کی پہ اور سنی تو پھر بہت ہے جب یہاں پڑھتے تھے تو ہر جمعہ سنتے تھے اور مزے کی بات یہ ہے ہر جمعے پہ لا الہ الا اللہ مزہ ہی آ گیا ہر جمعے پہ لا الہ الا اللہ لیکن اس بات کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی ہر تقریر میں مزہ لیا بندہ بور نہیں ہوتا کہ یہ تو پچھلے جمعے بھی سنا تھا پتہ نہیں کہاں سے آواز نکلتی تھی لا کوئی نہیں لا اے لا اے کوئی نہیں ہالہ کے نبی بھی ہے شیخ تجھے کہاں سے لاؤ خالہ کے فرشتے بھی ہیں جنات بھی ہیں نوری بھی ہیں ناری بھی ہیں عرشی بھی ہیں فرشی بھی ہیں انبیاء بھی ہیں لا کوئی نہیں کیا کہنا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا لا لا نبی ہے پر الہ کوئی نہیں یہ ہے مشن رسالت نبی ہے پر الہ کوئی نبی ہے پر الہا کوئی نہیں فرشتے ہیں پر الہ کوئی نہیں جنات ہیں پر الہ بننے کے لائق کوئی نہیں الہ کیا ہوتا ہے عبادت کے لائق کوئی نہیں میری طرف تو جو کرنی ہے آپ نے بھائی عبادت کے لائق سے کہو یار عبادت کے لائق غائبانہ پکارے سننے والا مشکل کشا حاجت روا عالم الغیب حاضر ناظر اولاد دینے والا برکتیں دینے والا سفائیں دینے والا دہائیاں دینے والا اے اے اور پنڈی کے لوگوں پورے جذبے سے بولو اللہ کے سوا داتا زور سے بولو اللہ کے سوا داتا, اللہ کے سوا, داتا اللہ کے سوا گنج بخشو امید! اللہ کے سوا دستگیر اللہ کے سوا غریب نواز ہو اور اسلام آباد اور پنڈی سے آئے ہوئے میرے بھائیوں زور سے بولو اللہ کے سوا کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا امید! کوئی نہیں قسمتیں کھڑی کرنے والا جن پہ موت آ جائے جن پہ موت آ جائے وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے نہیں ہوتے جو کبر میں چلے جائیں وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے نہیں ہوتے ہے تو وہ جو آپ کی کہوں وہ اپنا جملہ جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اس موقع پر جس پہ موت آ جائے جو بچوں کو یتیم چھوڑ جائے جو قبر میں جا کے لیٹ جائے جس پہ مٹی ڈال دی جائے پڑیاں رکھ دی جائے قبر بنا دی جائے پختہ کر دی جائے وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں ہوتا بندیالوی کہتا ہے کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بلال کو ہبشے سے اٹھائے آلو بلال, آلو بلال, آلو بلال, آلو بلال آلو کو ہبشے سے اٹھائے مندیوں میں بکوائے مکے میں پہنچائے اور محمد عربی کے قدموں میں لائے اور اس کی یوتوں کی آواز جنت پہ پہنچا دے بہتی قسمتیں کھڑی کرنے والا اور بابو پیاس بجدی دی نہیں شبنم چویا تھی شبنم چ... چوسنے سے کبھی پیاس بجی پیاس بجدی دی نہیں شبنم چویا تھی ہیرے لال نہیں لب دے تھی پیاس بجدی دی نہیں شبنم چویا تھی ہیرے لال نہیں لب دے تو بابا پت نہیں منگے دی مویا تھی بابا پت نہیں منگی دے مویا تھی ان سے مانگتے ہو جن پہ موت آ جائے انہیں کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا سمجھتے ہو جن پر موت آ جائے جو کر وقت تبدیل ہو نہ کر سکے تو مشنری رسالت کیا ہے کہ معبود ماننا ہے تو صرف کس کو عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی اور پنڈی کے لوگوں بتاؤ ذرا عبادت کی کتنی قسمیں ہیں دو ایک کو عبادت کی کتنی قسمیں ہیں تھی کوئی قسم نہیں یا عبادت کا تعلق ہوگا بدن سے بدنی عبادت یا عبادت کا تعلق ہوگا زبان سے زبانی عبادت یا عبادت کا تعلق ہوگا مال سے مال کتنی قسم کی عبادتیں بدن سے تعلق ہاتھ مانگنا رکوع کرنا سجدہ کرنا اب تیار بیٹھنا حجری عصمت کو چومنا بیت اللہ کا طواف کرنا صفا مروا کے درمیان دوڑنا بدنی عبادت زبانی عبادت دعا کرنا پکارنا لبئی اللہ لبیک یہ کون سی عبادت ہوگی کولی اور تیسری عبادت جس کا تعلق مال سے ہے زکات دینا صدقہ دینا خیرات کرنا اشر نکالنا فطرانہ دینا زکات دینا نظر دینا نیاز دینا منت ماننا یہ کون سی عادت ہوگی قربانی کرنا میرے ساتھ آؤ یار نماز میں کتنی باتیں شاوا شاوا نماز میں کتنی باتیں ہیں, شاوش شاوش. کتنی باتیں ہیں؟ کون کون سی بدنی ایک کولی دو قربانی میں کون سی عبادت ہے مالی نماز میں دو بدنی زبانی قربانی میں مالی کوسر کی دوسری آیت میں کہا فصل لے, لے کا نماز پڑھ اپنے رب کے لیے قربانی کر اپنے رب کے لیے اللہ کہنا چاہتے ہیں میرا سونا پیغمبر بدنی عبادت زبانی عبادت مالی عبادت تینوں قسم کی عبادتیں کرنی ہے تو صرف رب کے لیے تسلی لے, لے رب کا تسلے لے بس نماز پڑھی ہے اپنے رب کے لیے بدنی عبادت کس کے لیے زبانی عبادت کس کے لیے گائے بانا پکارے کس کے لیے اللہ اور قربانی مالی عبادت کس کے لیے اللہ یہ دوسرا مضمون ہے جو سورت اوثر کی دوسری آخ میں بھی عال ہوا اور تیسرا مضمون انجام کیا ہوا فرمایا ان نشانیہ کا ہول ابتر میرے پیغمبر تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا تیرا دشمن نسل کتا ہے تیرے دشمن کو ہم تباہ کر دیں گے تیرے دشمن کو ہم بے نام و نشان کر دیں گے اللہ اکبر جس آ ابن وائل نے میرے نبی کو تانا مارا تھا نا ان محمد القد ابترہ محمد کی نسل کٹ گئی محمد بے نام و نشان ہو گیا اسی آصب آس نے وائل کے بیٹے عمر کو اللہ نے ایمان کی دولت دے کر میرے نبی کے قدموں میں پہنچا میرے پیغم تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا اکرما تو جانتے ہو کس کا بیٹا ہے چودھری کا بیٹا فٹا مکہ کے دن ایمان لایا ایمان لا کے جو باہر نکلا ابو جال کا تو بڑا نام تھا نا دشمنی میں اداوت میں میرے نبی کے ساتھ مغل رکھنے میں تو جو صحابہ نہیں جانتے تھے اکرما کو دوسرے صحابی ان کو بتاتے ہیں ابو جال دا پتر جا رہا جے ابو جال کا پتر جا رہا جے اے اکرما جے ابو جال کا پتر جے اکرما واپس پلٹا میرے نبی کی محفل میں آیا کہنے لگا یا رسول اللہ اپنے صحابہ کو حکم دیجئے مجھے آج کے بعد کوئی ابو جال کا بیٹا نہ کہے میرے پیغمبر تیرے دشمنوں کا نام مٹا دوں گا ان کے اپنے بیٹے کہنے لگیں گے ہمیں اپنے باپ کے ساتھ منسوخ نہ کرو کوئی ہمیں مجھے ابو جال کا بیٹا نہ کہے اکرما بیٹا پھر تجھے کیا کہا جائے اکرما کہتا ہے اکرما بن اسلام اکرما بن اسلام میرے پیغمبر تیرے دشمنوں کا نام مٹا دوں گا تیرے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دوں گا سن ستاسی میں مجھے پہلی دفعہ حج کرنے کا اتفاق ہوا اللہ کے فضل و کراؤں سے تو سفا کے نیچے گئے نا سفار کی دروازے سے باہر اور نیٹینوں کی کتوریں تھی نیچے پہاڑ کے نیچے تو مجھے ایک بہت ہی دوست تھے ہمارے کہا مولانا یہ جاندی ہو میٹرین کتنے بنیا نے میں نے کہا نہیں اکیت اتنے ابو جال کا گھر سی ابو جال کا گھر تھی اس شہر کی حقیقت مجھے اس دن سمجھ آئی ابھی تو اس صاحب یہاں پڑھ بھی رہے تھے میں سن رہا تھا دفتر میں بیٹھ کے نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیے آسیاں گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک اور وہی وہی شہر ہوئی جہاں جہاں گزر گئی میرے پیغمبر تیرے دشمنوں کا نام مٹا دوں گا راول پنجی کے لوگوں پندیالوی کو سو فیصد یقین ہے سورت توسر کی تیسری آیت کے دمن میں کیٹن مارت کے جن بےگڑت کتوں نے میرے نبی سے دشمنی منہ لیے اللہ ان کا نام و نشان مٹال کے چھوڑے گا انشاءاللہ ان کا نام مٹے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ان کا نام مٹے گا, گا یا بیلبا بیٹھے بڑے کام کی بات ہے کہنے لگا ہوں شاید اس سے پہلے کسی نے نہ کہی ہو میرے نبی پاک کے زمانے میں ولید ابن مغیرہ ایک آدمی نے میرے نبی کی توہین کی تھی کیا توہین کی تھی خاکے بنائے کارٹون چھاپے پتہ ہے آپ کو دنمارک نے کیا کارٹون چھاپے ہیں ستارہ کارٹون چھاپے دوسری مرتبہ نبی پاک کا کارٹون چھاپا پگڑی میں بم دکھائے دہشت گردی کا نبی ہے لانا. کہ یہ دہشت گردی کا نبی ہے مار کپائی کا نبی ہے پنڈی کے لوگ اگلے کارٹون کو برداشت نہیں کر سکو گے نبی پاک کو اڑتے ہوئے دکھایا اس حالت میں کہ آپ کی دونوں بغلوں میں نوجوان لڑکیاں ولید ابن مغیرہ نے کیا توہیم کی تھی میرے جملے قیمتی ہوں گے پنڈی کے لوگوں خدا کے لیے جملے پسند آ جائیں تو داد دے دینا ضائع نہ کرنا میرے جملوں کو ولید ابن مغیرہ نے کہا تھا یہ محمد نہیں مزم ہے بس اتنی بات اس نے کی تھی میرے نبی کا نام بگاڑا تھا محمد نئی مزم میں اتنی بات کی اللہ نے اس کی تردید میں سورت قلم اتاری نو بری خسرتوں کا ذکر کیا جھوٹ ہے چور تھورے اور جب اللہ کا دل نہ بھرا نبی کے گستاخ کو یہ ساری سنا سنا کے تو قرآن نے کہا اتلن باد کا زنیم حرام زادہ ہے ولاد الحرام ہے حرام زادہ ہے ولید ابن مغیرہ نے جب یہ آیا سنی تو تلوار سوچ کے اپنی ماں کے سر پہ آ گیا اور ماں کو کہتا ہے ٹھیک ٹھیک بتا میں کس کا بیٹا ہوں اس نے کہا ہو کہنے لگا یہ آسمان نیچے آ سکتا ہے زمین اوپر جا سکتی ہے سمندر راستہ بدل سکتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے چاند بے نور ہو سکتا ہے آج ستارے ٹوٹ سکتے ہیں تقدیر بدل سکتی ہے اور تدبیر ڈل سکتی ہے محمد عربی کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی آج انہوں نے مجھے ہرامی کہا خیر یہ جو میں نے آخری جملہ کہنا ہے یہ ساری بڑا آپ نے اس وقت نکالنی ہے نکالیں آپ نارے لگا کے نرمارے کے خلاف لیکن میرا آخری جملہ سن کے اور غور سے سننے میں میرا جملہ ماں کے سر پہ کھڑا ہے بتاؤ میرا باپ کون ہے آج محمد عربی نے کہا ہے میں ہرانی بتا نہیں تو سر قلم کر دوں گا ماں کہنے لگی تیرا باپ اس قابل نہیں تھا کہ وہ وظیفہ فضوجیت ادا کر سکتا میں نے اپنے غلام کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے جس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا بندیالوی کہتا ہے دنمارک کے بےغرت کتوں تم بھی اپنی ماؤ سے پوچھو کہ تمہارے باپوں کا نام کیا ہے تم اپنی ماؤں سے پوچھو بےغرت کتوں کہ تمہارے باپوں کا نام کیا ہے کس کے نچھ ہو تم اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جو میرے نبی کا گستاخ ہے وہ حلالی نہیں حرام کا نطفہ ہے آج احتجاج ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں یہ علماء کر رہے ہیں طلبہ کر رہے ہیں کالج کے سکولوں کے مزدور کر رہے ہیں وکلا کر رہے ہیں تاجر کر رہے ہیں سارے سرگود ڈونگے کی تھا کر رہے ہیں سارے طبقے احتجاج کر رہے ہیں ستاون اسلامی ملکوں میں سے کسی ملک کے سربراہ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس پر احتجاج کرے کیا کسی نے نہ بائی کیا نہ سفارتی تعلقات توڑے نہ بائی کیا نہ احتجاج کیا مالا پھر ایک جملہ دیر میں آیا خدا کے لیے میرے اس جملے پہ پھر داد دے دینا مولا اسلامی سربراہوں میں سے اسلامی ملکوں کے سربراہوں میں سے کسی سربراہ کو توفیق دے دے جو سیدنا معاویہ کی طرح للکارے روم کے کتے کو یہ کوئی گندی زبان نہیں ہے گندی زبان ہوتی تو صحابی معاوزہ اسے استعمال نہ کرتا نہ کرتا قرآن تو اس کے بارے میں کہتا ہے الا هم المفلحون مفل اللہ قرآن تو ان کے بارے میں کہتا ہے الا کا حمل متقول قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے الا هم حمل ساد قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے الاائے هم الراشدون راشدول قرآن کہتا ہے الا کا اللہ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم و رضو ان ہو جناطل تجریتا میرا سونا پیغمبر میں تجنت سجائی تیرے یارہ واسطے معاویہ نے روم کے بادشاہ کو جو خط لکھا اللہ اللہ کیا روم کے بادشاہ نے نبی پاک کی توہین کی تھی گستاخی کی تھی اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ منافقوں کی شرارت سے مسلمانوں کے دو گروہ جب آپس میں لڑے اس نے فائدہ اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے علاقے پر حملہ کرنا چاہا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں میرے پاس موقع ہے میں حملہ کر دوں حضرت معاویہ کو پتا چلا خط لکھا اس کی ابتدا پڑھو یا کلا بنیا اے دنیا کے کتوں کون کہہ رہا ہے قلاب ا دنیا ہر دنیا کے کتے اور آگے کہتے ہیں یا لینو کرو مینم یا لینو اور رومی کتے لالتی اگر تو نے حضرت علی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی معاویہ علی کی فوج کا پہلا سپاہی ہوگا جو تیرے مقابلے میں آئے گا یا اللہ اللہ یا ستاون اسلامی ممالک میں سے کسی ملک کے سربراہ کے دین میں ڈال جو یہ بیان دے اور ڈن مارک کے کتوں کوئی سربراہ کہے یہ جملے معاویہ کی سنت ادا کرے مولا کسی کو توفیق دے دے جو یہ کہے اور ڈن مارک کے غیرت کتوں بعض آ جاؤ ورنہ میں تمہارے خلاف جہاد کا جھنڈا بلند کرنے لگا ہوں کسی کو توفیق ملے یہ دیکھیں پنڈی کے لوگوں یہ ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ان قریب ایک فلم آ رہی ہے قرآن کے خلاف ہالینڈ کے پارلیمنٹ کا ایک رکن ہے جس نے یہ فلم بنائی ہے قرآن کے خلاف اسے روکا ہے ہالینڈ نہیں افغانستان میں ہمارے آدمی موجود ہے اگر تم نے فلم بنائی تو بندے پکڑے جائیں گے وہاں وہ باہر نہیں آ رہا ہے اس نے اس فلم کی نمائش کرنی ہے جو قرآن کے خلاف ہے یہ ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ٹیسٹ ان میں غیرت ہے کچھ احتجاج کرتے ہیں ہم اس پر سراپا احتجاج ہیں ہم اس پہ سراپا احتجاج ہیں اور ہم اس پر سراپا احتجاج ہیں اور پاکستان کی حکومت سے یہ پرزور درخواست کرتے ہیں کہ دنمارک کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کیے جائیں تو بھائی ٹھیک ہے یہ غلط ہے سفارتی تعلقات ان کے ساتھ ختم کیے جائیں میں آخر میں پھر نوجوانان نے توحید و سنت کے اراکین ورکر خاص کر کے علامہ شاکر محمود ان کے رفقا علماء ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس موقع پر انہوں نے اتنی بڑی کانفرنس منعقد کی اللہ ان سکھ پر راضی ہو اور آپ کا آنا یا تشریف لانا اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے دینی کے سٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے